منہم میں من یقول اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ربانہ آتینا یہ پردگار دے اس آیت کے ترجمے کو دیکھیے اور اس کی تفصیل کو اور پھر آپ غور کیجیے گا لوگ کہاں تک گمراہی میں چلے جاتے ہیں ربانہ آتی یہ آتینا کا مفول جو ہے نا جہاں پہ بات پہنچ رہی ہے وہ ہسنا ہے یعنی من میں جو کہتے ہیں ربنا بنا پر آتی ہمیں دے فی دنیا دنیا میں بھی حسنا اچھی چیز وہ فی آخر اور آخرت میں بھی دے حسنا اچھی چیز تو آخرت یا دنیا دونوں میں مانگی ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے خیر حسنا اچھی چیز ٹھیک ہے یہ ہے صحیح ترجمہ اس کا کہ فر دنیا اور پھر آخرہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ تو محل ہیں جگہ ہیں اور اس دربار سے مقصد کیا ہے اللہ ہنسنا چاہیے اللہ اس دنیا میں بھی ہنسنا دے آخرت میں بھی حسنا دے اور لوگ اس کا برعکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں اچھائی دے اور آخرت میں اچھائی دے تو دنیا اور آخرت دونوں کو یا دنیا کو وہ اپنا مقصد بناتے ہیں کہ اللہ دنیا میں اچھا کر دے اللہ آخرت اچھی کر دے یہ بات الگ ہے اور دنیا میں بھی اچھائی دے آخرت میں بھی اچھائی دے وہ اچھائی پر زور جو پڑتا ہے نا پہ وہ اصل ہے اس لیے ترجمے میں غلطی ہوتی ہے لوگوں سے اور وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے اے اللہ اس دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنا دے ترجمہ اس طرح نہیں بلکہ آتینہ کے ساتھ تعلق ہے ہسنا کا پھر دنیا اور پھر آخرہ جو, جو دو الفاظ لائے ہیں یہ جگہوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصل زور اچھائی پر ہے کہ اللہ ہسنا چاہیے سمجھ میں آئی نہیں آئی اچھا خالص عربی لغت کی بحث ہے آتینہ اللہ سے مانگ رہا ہے نا کہ اللہ ہمیں عطا فرما کیا مانگ رہا ہے حسنا اللہ شاہی عطا فرما ٹھیک ہے جی پھر دنیا دنیا میں اور فل آخرہ آخرت میں تو زور کس پہ پڑا حسنا پہ اب غلط ترجمہ اس کا کرتا ہوں ربنا آتنا پھر دنیا حسنا اللہ دنیا اچھی کر دے اور فل آخرت حسنا آخرت اچھی کر دے تو دو جہانوں کو اس نے الگ الگ کر دیا دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی مانگنی چاہیے تھی نیکی لیکن اس نے کہا دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی حالانکہ اسے خیر مانگنی چاہیے ہسنا مانگنی چاہیے اس سے بحث نہیں ہے دنیا ہے یا آخرت ہے وہ ثانوی چیز ہے اس پہ زور نہیں جانا چاہیے زور اس بات پر پڑنا چاہیے اب سمجھ آئے اچھا, مطلب اچھا پھر بات کرتا ہوں ربا نہ آتی نہ پھر دنیا ہنسنا اللہ ہمیں ہنسنا چاہیے اچھائی چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ٹھیک ہے یہ تو ہوئی صحیح چیز غلط چیز یہ ہوئی کہ اس نے کہا دنیا اچھی چاہیے اور آخرت اچھی چاہیے بات تو اس حد تک تو درست ہے کہ آدمی خیر مانگتا ہے لیکن زور جو ہے وہ دنیا اور آخرت دو جگہوں پر پڑ رہا ہے ہنسنا پر نہیں پڑ رہا تو زور اس پہ دینا ہے آتے نا کا جو مفول ہے وہ ہسنا ہے نیکی ہے دنیا اور آخرت دو محل ہیں جگہیں ہیں بس تو اشار فرمایا کہ ہم سے وہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے وقن عذاب النار اور اللہ جہنم کی آگ سے بچا